Allah right.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام مسلم في صحيحه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 اور اللہ سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے آمین آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو اور اور دوستو جب کسی معاشرے سوسائٹی اور کسی قوم میں گناہ کیے جاتے ہیں نافرمانیاں کی جاتی ہیں اور برے کام کیے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے لیکن اگر اس قوم میں اس گناہ سے روکنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور گناہوں کی نشاندہی کرتے کرتے وہ ان کو روکتے رہتے ہیں تو پھر جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے تو گنہگار صرف گنہگار اس اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں اور جو لوگ ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور پھر وہ باز نہیں آتے ہیں تو گناہوں سے روکنے والے لوگ بچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے محفوظ کر لیتا ہے اور قرآن کریم نے انبیاء اکرام کی جو تاریخ پیش کی ہے اگر اس تاریخ کو آپ قرآن کریم میں پڑھ لیں تو حضرت نوح والے اصطلاط والسلام سے لے کر کے نیچے تک جتنے انبیاء ہیں سب کی قوموں کا یہی حال رہا ہے سب کی امتوں کا یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی گناہ کیے اور سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا دیگر جرائم کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو ان کو گناہوں سے روکنے والوں کو بھیجا اور جب وہ نہیں مانے گناہ کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کو تہوالا کر دیا برباد کر دیا اور ان کو گناوں سے روکنے کا کام کرنے والے انبیاء اکرام اور مومنین بچا لیے گئے اللہ تبارک و وطالیہ نے اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے سب سے بہترین امت فرار دیا ہے کیوں اس کو بہترین امت قرار دیا ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے بھلائی کا حکم دینے والی ہے اور برائیوں سے روکنے والی ہے آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر کے آج تک اور قیامت آنے تک جب تک اللہ چاہے گا نافرمان جب تک اس زمین پر موجود رہیں گے اس امت کے لوگ ان کو ان گناہوں سے ان کے گناہوں سے روکتے رہیں گے اور یہ کام جاری اور ساری رہے گا کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ نے اس امت کی صفت بیان فرمائی ہے کم تم خیر امتیجت لمناس تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے نکالا گیا ہے تمرون بل معروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تمہارا یہ کام ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو یہ امت بھلائی کا حکم دینے والی ہے برائی سے روکنے والی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی یا امرہم بالمعروف ویلہاہم عن المنکر سورہ عراق کی آیت ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور میرے بھائیو۔ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے ایمان کی طرف بلایا جائے صحیح عقیدے کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے منہد اور صراط مستقیم کی طرف بلایا جائے اپنی پارٹی اپنی جماعت اپنی تنظیم اپنے گروپ کی طرف نہ بلایا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا وَانَّ سر وَانَّ وَلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن اور اسی طرح سے سرات ربك رب دوسری آٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ على ان انا اد امل اللہ قل ہی سبیلی ادعو او اللہ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں قل اللہ سبیلی ادعو او اللہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی طرح صحیح توحید کی طرف بلایا جائے اور جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس سالہ زندگی میں کبھی بھی چھوڑا نہیں ہمیشہ توحید کا خیال رکھا اور توحید کے معاملے میں جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ذرا بھی جھول دیکھا ذرا سی بھی غلطی دیکھی تو فورن ہی صاحب اکرام کو ٹوک دیا جیسا کہ آپ بار بار بہت کچھ سن چکے ہیں اس موضوع پر وہ نہا ہوں انل اور وہ ان کو بھلائی برائیوں سے روکتے ہیں اور سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گنا کیا ہے اشرق باللہ صحابی کہتے ہیں میں نے ایزم آدم اللہ کہ سب سے بڑا گناہ گنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا شرک بلّا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک جیسا گناہ نہیں ہے میرے بھائی ساتھیوں اسی وجہ سے شرک کرتا ہوا انسان اگر مر گیا تو کوئی شفاعت اس کے لیے کام نہیں آئے گی نبی رسول لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اسی طرح سے مومنوں کی بھی یہی صفات بیان کی گئی کہ مومنین مرد اور عورت آپس میں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کا کام کیا ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں سورے توبہ آئے نمبر اکتر. اسی طرح سے اللہ تبارک مطالعہ نے حکمرانوں کے بارے میں بھی کہا کہ جن کو ہم اس زمین کی حکمرانی دیتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے یہ لازم ہے کہ اس زمین پر وہ بل بالمعروف اور نہ عن عل کا کام انجام دے یعنی بھلائی کا حکم دے بھلائیاں عام کریں نصیحتیں کریں اچھی باتیں بتائیں توحید کی دعوت دیں صحیح عقیدے کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں شرک کا خلا کما کریں شرک کو مٹائیں شرک کے اڈے کو مٹائیں شرک کی چیزوں کو مٹائیں شرک کی فکریوں کو مٹائیں میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیو ان کے بارے میں اللہ تبار کو تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دینا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کرتے ہیں زمین کی بالا دستی ان کو عطا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اقام السلاح تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اقام السولا اور زکات ادا کرتے ہیں وہ انرو بلنا نل مل کر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یہ سب کے ذمہ داری ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ہر فرد بشر کی ہر بندے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے خود بھلائی پر عمل کرے دوسروں میں خیر کا کام کرے دوسروں کو بھلائی کی طرف بلائے دوسروں کو خیر کی طرف بلائے دوسروں کو عقیدے کی طرف بلائے اور خود شرک سے محفوظ رہے بچے اپنے بال بچوں کو بچائے اور اپنے خاندان والوں کو بچائے دوسرے لوگوں کو بچائے اسی طرح سے برائیوں میں بہت ساری برائیاں ہیں حرام کام ہے حرام چیزوں پر عمل کرنا ہے حرام چیزوں کو کھانا پینا ہے حرام چیزیں دیکھنا ہے حرام, چیزیں سننا ہے حرام کام کرنا ہے جتنی بھی چیزیں اس تعلق سے ہیں سود خوری زناکاری شراب خوری اسی طرح سے جوا بازی اور جتنے حرام کے کام ہیں امت کے ہر ہر فرد بزر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دائرے تک اپنے دائرے تک وہ اس کام کو انجام دے باپ ہے تو اپنے گھر والوں پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے بیٹے اور بیٹیوں پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے بیوی بی پر کنٹرول ہونا چاہیے بھائی بہنوں پر جو اس کے ماتا ہے تھے ان پر کنٹرول ہونا چاہیے کہ ان کو بھلائی کی طرف بلائے نماز کی طرف بلائے صحیح عقیدے کی طرف بلائے توحید کی طرف بلائے سر کسے محمود رکھے سر کسے روکے گلاح سے بچائے حرام کام سے روکے اور اسی طرح سے جتنے بھی گناہ کے کام ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے گاؤں کا ذمہ دار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گاؤں والوں کا وہ ذمہ دار ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل وہ تم میں سے ہر شخص سے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے روک من من من ہاں؟ دے ہاتھ سے روک دے اگر طاقت قوت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے نہیں یہ برائی نہیں ہونے دیں گے اور اس کی تفصیل میں میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح بخاری مسلم میں کسی ایک کی روایت ہے یا دونوں میں سے ایک دونوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی مظلوم ہو کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو تو اس, کے, اس, کے, اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کا, اس کا دفاع کرنا چاہیے لیکن یہ ظالم اگر کسی کا بھائی ہے تو پھر اس کی مدد کیسے ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اس کا ہاتھ تھام لو منع کرو کہ تم ظلم نہ کرو یہ اس کے ساتھ مدد ہے میرے بھائیو عزیز اور دوستو یہ امر بالمعروف اور نہیں دل بل کا فریضہ آج امت انجام نہیں دے رہی ہے ہر میدان میں میرے بھائیو والیوں اور ساتھیو باپ کہتا ہے کہ کیا کروں میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی میرے کنٹرول میں نہیں ہے ماں کہتی ہے کہ میری بیٹیاں میری باتیں نہیں مانتی ہیں گھر کا ذمے دار کہتا ہے کہ کیا کروں شانتی بیاہ کا ایسا معاملہ ہے کہ میرا بس नहीं چلتا ہے ارے ظالم تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے تو کیسا باپ ہے کہ تیرا کنٹرول تیرا بیٹ تیرے بیٹے پر نہیں ہے تو کیسی ماں ہے کہ تیرا کنٹرول تیری بیٹی پر نہیں ہے تو کیسا شوہر ہے کہ تیرا کنٹرول تیری بیٹی بی پر نہیں ہے میرے بھائی مزید اور ساتھی ہو آپ اسی کی تو کمی ہے کہ ہر شخص ہر شخص آج نیوٹرل بنا ہوا ہے غیر جانبدار بنا ہوا ہے کہ ہم سے کیا مطلب وہاں گنا ہو رہا ہے غلط کام ہو رہا ہے تو ہم کو اپنے اس کام سے کام ہے بیوی کر رہی ہے کرنے دیجئے بیٹی کر کرنے دیجیے آج یہی وجہ ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں کہ میں حدیث بیان کروں گا آپ کے سامنے آج جو امت مسلمہ مختلف عذاب کا شکار ہے اور آج ہماری جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہیں عنل المنکر کا فریضہ صحیح انداز میں انجام نہیں دیا جا رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں لوگوں کو بری باتوں سے روکے یہ مولانا صاحب کا کام ہے یہ جماعت والوں کا کام ہے یہ فلاح کا کام ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر تھوپ رہا ہے آج یہی وجہ ہے کہ کا کام نہیں ہو رہا ہے اگر میرے بھائی اور ساتھیوں باپ تیار ہو جائے اور کھڑا ہو جائے اپنے بیٹوں کو روکنے کے لیے بیٹا کسی پر ظلم کر رہا ہے کھڑا ہو جائے اس کو روکے اس کا ہاتھ تھام لے بھائی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کسی پر ظلم کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے ظلم ہی نہیں میرے بھائی اور دوستوں منکر میں سب شامل ہے یہ جتنی آج قبر پرستی اور پیر پرستی اور بابا پرستی اور درگاہ پرستی مزار پرستی ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں روکا نہیں جا رہا ہے اس کو آگے بڑھ کر کے تھاما نہیں جا رہا ہے اور نہیں یعنی المنکر کا صحیح کام الزام نہیں دیا جا رہا ہے یہ برے علماء اپنے پیٹ کے لیے اپنی کے لیے اپنی خرسی کے لیے یہ اپنی ریا کو ان ساری چیزوں سے روکتے نہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں کھل کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ سب شرک ہے یہ سب حرام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حدیثیں پڑھتے ہیں پرانی آیات پڑھتے ہیں لیکن دنیاوی فائدے کے لیے یش ترون نبی آیات اللہ خلیلہ چند سکے کے عوض اللہ کی آیات کو بے چانتے ہیں میرے بھائی عزیز اور اللہ کے رسول نے چیزیں ساری وافرمانیاں اس میں شامل ہیں اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے میرے بھائیو، یہ خاندان یہ سوسائٹی بنتی کس سے ہے گھر سے گھر کس سے بنتا ہے ماں باپ اور چند افراد سے ایک خاندان تیار ہوتا ہے پھر چند خاندان مل کر کے ایک محلہ گاؤں بنتا ہے اور پھر یہ آگے بڑھ کر کے پھر قصبہ اور کیا کہتے ہیں شہر اور پھر آنا پیمانے پر بنتا ہے لیکن ابتدا فرد بشر سے ہوتی ہے ایک شخص ہوتی ہے پھر اس کے خاندان سے ہوتی ہے پھر آگے بڑھ کر ایک محلے سے ہوتی ہے ہر شخص اپنے گھر میں اندر بل معروف اور المنکر کا کام انجام دے برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں باہر برائیاں دیکھنے کو نہیں آئیں گی نہیں ملیں گی باہر نہیں ہوگی چوریاں نہیں ہوں گی ڈکیتیاں نہیں ہوں گی شرک نہیں ہوگا باپ اور ماں اپنے بچے کو بچپن سے اپنے گود سے توحید سکھائیں عقیدہ سکھائیں سنت سے محبت سکھائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائیں اور درگاہوں مزاروں اور ان شرکی کی چیزوں سے روکے اور منع کریں تو میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کے شرک کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنا سلا آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت Ma اسلام پر پیدا ہوتا ہے او او او لیکن فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود بھی اس بچے کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا ڈالتے ہیں اگر نسانی ہوتے ہیں تو اس بچے کو نسانی اور کرچن بنا ڈالتے ہیں اور اگر کے ہوتے ہیں مجوسی ہوتے ہیں تو اس بچے کو مجوسی بنا ڈالتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس بچے کا کیا قصور ہے یہ معصوب ہے ماں باپ کا قصور ہے جو ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے یا غلط تربیت کرتے ہیں شرک پر تربیت کرتے ہیں گناہ پر تربیت کرتے ہیں جان بوجھ کر کے یہاں انجانے میں کوئی بات نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیئے لیکن باپ گھر میں سگریٹ پیتا ہے کوئی بچہ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا جھوٹ بولے لیکن باپ گھر میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولتا ہے کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دھوکھے باز نکلے لیکن اس کا باپ دھوکے باز ہوتا ہے. میرے انسان کی اولاد نہ ہوگی اپنے تربیت کر رہا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر بایا اگر گناہ کا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو من کر دیکھو تو اس کو طاقت ہے اور طاقت ہونا چاہیے ہاتھ سے روکنے کے لیے طاقت ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ یہاں سے اٹھے آ? اٹھے تو کیا کہتے ہیں جس کو بھی کوئی غلط کام ہوئے دیکھے مار پیٹ شروع کر دیا اور یہ مطلب نہیں ہے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت ہے آ? اگر اس برے کام کو روکنے آپ جا رہے ہیں ہاتھ سے اور اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتایا ہے سطح اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ہاں قبل صاحب اپنی زبان سے اسے روکے منع کرے کہ بھائی جان بھائی صاحب فلا صاحب یہ غلط کام ہے یہ برا کام ہے یہ شرک ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ باطل ہے اس پر عمل نہ کرو کم از کم اتنا تو, تو کہہ سکتا ہے لیکن اس زبان کا بھی استعمال کرنے سے آج لوگ لو گریز کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں تعلقات خراب ہو جائیں گے ہمارا بزنس پارٹنر چھوٹ جائے گا اس سے جو ہم کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا شادی رک جائے گی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی آ, قبر پرست کے ہاں آ? اور روک نہیں پا رہے ہیں بیٹے کو روک نہیں پا رہے ہیں. خاندان کو روک نہیں پا رہے ہیں کہ شادی میں یہ یہ ساری چیزیں پناہ کے کام ہیں یہ مہندی کی رسم یہ ہلدی کی رسم یہ سرما کی رسام یہ کیا کہتے ہیں تمام جو رسمیں ہیں اور اسی طرح سے دروازہ کھوائی رسم اور گھر میں بیٹھائی رسم اور دنیا بھر کی رسمیں ہیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہتے کیا ہیں کیا کریں مجبور ہے کچھ مجبوری نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما رہے ہیں آ? زبان سے بھی لوگ نہیں روکتے ہیں آج ہم اور آپ کا یہی حال ہے کہ بغل میں کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم استطاط طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو روک دے کہ یہ غلط کام ہے اس کو نہ کرو کیوں اس لیے سوچتے ہیں کہ یا تو اپنی علمی کمزوری ہوگی علم نہیں ہوگا وہ پوچھ لے گا کیوں منع کر رہے ہو تو اس کو کچھ جواب نہیں تو یہ اپنی کمزوری ہے Ha? اور اگر جانتے ہیں تو سوچیں گے یہ دبنگ آدمی ہے ha? اگر ہم اس کو روکیں گے تو اس سے نقصان پہنچ جائے گا یہ سب خطرات جو ہم جو ہے محسوس کرتے ہیں یہ شیطانی خطرات ہیں شیطانی خطرات, خطرات ہے اگر ہم شروع کر دیں بنا کریں لوگوں کو روکے تو گناہ کم ہو جائیں گے ختم نہیں ہوں گے لیکن کم ہو جائیں گے اور ختم بھی ہو سکتے اگر سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ اس فریضے کو انجام دینے لگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے اس کی بھی استطاعت اس کے اندر نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکے زبان سے منع کر سکے تو پھر اس عمل کو اپنے دل میں برا جانے اپنے دل میں برا جانے لیکن کب یہ پہلے دو اسٹیپ کے بعد اگر کسی کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی اور وہ نہیں روکتا اس منکر کو اس گناہ کے کام کو نہیں روکتا تو وہ گنہگار ہوگا گنہگار ہوگا سزا بار ہوگا جس مسئلے کو ان شاء اللہ اخبار کو ٹائم ختم ہو رہا ہے میں ان شاء اللہ اخبار کو تفصیل <تصفح> سے اگلے جمعے میں جمعہ میں بتاؤں گا کہ جو لوگ جو لوگ منکر کو برائی کو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اس گناہ کو وہ نہیں روکتے نہیں منع کرتے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بچیں گے نہیں یہ نیک لوگ بچیں گے نہیں جو برائی سے روکتے نہیں لوگوں کو خود نیک ہے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں تو یہ بھی پیس دیے جائیں گے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے مٹا دیے جائیں گے کئی دلیلیں میں آپ لوگوں کے سامنے حدیثوں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الحا ہم سب کو امر بالمعروف اور نہیں عبل المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق پتا فرما آمین ہر شخص کو اپنے اپنے دائرے کار میں امر بالمعروف معروف اور نہیں عن منکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو بھلائیوں پر قائم رکھ اور بھلائیوں کی طرف دعوت دینے کی توفیق قطع فرما اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما اور ہمیں دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی توفیق الرحيم